چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام و کے تخویف و اور اگر دیکھے تو نہ کیا کا حال ان کا جب کھڑے کیے جائیں جو پراگ کے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 تو پھر واؤ کے بعد بھی کا مقدمت ہے ان یہ چونکہ پیچیت کی تھی نا اس لئے میرا امچان لیا تو میں نے واؤ کا معنی فا کے ساتھ کیا ہے اس کے ذات دیکھو جی کہیں گے کہ کاش کہ ہم لوٹائے جاتے پس نہ تقذیب کرتے اپنے رب کی عیتوں کے ساتھ اور ہو جاتے کسے ممنین میں سے نکونا کاسو ہے بل بدا لہم کے ظاہر ہو جائے گا باستے ان کے وہ عذاب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 گرا کے دو چار جوتے بھی جڑ دیے تو اب سردار صاحب جو ہیں نا وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے صاف کیے پگڑی کی, کی. تو نہ لگا وہ کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں تو اپنی سزا کو انکار کے پردے میں چھپا گیا یہ نہیں ہاں کسی کو بتانا نہیں آپ تو ایک اور بھی چیز ہوتی ہے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 تو پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے سن ہاں وہ اب بھی ہے بھائی جو عادت ہے نا عادت سے بعض آدمی نہیں آتا ولو ردو اور اگر لوٹ آئے جائیں دنیا میں تو البتہ اوج کریں گے لوٹ آئیں گے یہ مانا غور کرو اور اگر لوٹ آئے جائیں نا دنیا میں تو البتہ اوج کریں گے طرف ان کاموں کے جس سے وہ روکے گئے وہی وہ شر کریں گے میں چلوں گا تھوڑا سا آپ لوگ میرے اوپر ناراض تو ہوتے ہیں ہاں لیکن میں بھی بلوچ کا بیٹا ہوں نہیں چھوڑوں گا تمہیں کالو انہ یا تو شکوا نمبر کتنی ہے پانچ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود ہی دنیا ہے فقط کیا بھی دنیا قیامت آنی ہی؟ نہیں. بس یہی کچھ ہے چکوہ نمبر 5. اور کہتے ہیں نہیں یہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی فقط اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت نہیں آئے گی وہ شکوہ تھا نا نمبر کتنی پانچ اب اس کا جواب ہے جواب شکوہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تخویف عقروی بھی, بھی ہے اور اگر دیکھے تو جب کھڑے کیے جائیں گے اوپر ابا بنے گے تو اللہ فرمائیں گے کیا نہیں یہ باس حق تم تو کہتے دو کہ اٹھنا نہیں مرنے کے بعد کوئی باس نہیں وہ باس جانتے ہو نا باس باد المور اللہ فرمائیں گے کیا نہیں یہ باس حق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 آئے ہمارا افسوس اوپر اس کے کہ کوتا ہی کی تھی ہم نے قیامت کے بارے میں سیاہ کے نیچے مانے کیا لکھو بیس قیامت کے قیامت کے بارے میں اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں کے اوپر کس کا بوجھ اٹھائیں گے گندم کی بوری کس کا گنا کا خبردار برا ہوگا بوجھ جو اٹھائیں گے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 اور مانے بھی بتاتے ہیں آسان معنی لائب کا معنی لکھو غیر نافے لائب کا معنی کیا ہے جی غیر نافے جس چیز کے اندر نفع نہ ہو وہ کیا ہے لائب ہے کھیل ہے اور لاہو کا معنی لکھو غیر باقی لاہو کا معنی لکھو کیا غیر باقی باقی بھی نہیں آپ دیکھو ایک آدمی ٹی وی کا تماشا دیکھتا ہے وہ نافع ہے اے بھی غیر نافع ہے بھی کیا غیر باقی ہے سمجھے اسی کو لاحو بھی کہہ سکتے ہو لائب بھی کہہ سکتے ہو اس حیثیت سے کہ وہ غیر نافع ہے کیا ہے لائب ہے اس حیثیت سے دیکھو کہ وہ غیر باقی بکانی اس میں تو کیا ہے لاو ہے اور بھی فرق بیان کرتے ہیں اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے متقین کے لیے کا نہیں سمجھتے قد نعل متسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ماں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں حضور بھی پریشان ہوتے تھے یا نہیں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 آپ نے قرآن کی تبلیغ کی مخالف ہو جائے تو غذا کیسے کو جٹڑا رہے ہیں قرآن کو حقیقت کے اندر دیکھو جی تسلی رسول تحقیق جانتے ہم انا ہو تحقیق شان یہ ہے کہ البتہ غم میں ڈالتی ہیں تو اس کو وہ باتیں کوئی کہتے ہیں کافر پس تاکہ یہ نئی تقسیب کرتے تیری غذا لیکن یہ ظالم اللہ کی عتم کا انکار کر رہے ہیں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 اور اللہ کے وعدے کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا نہیں کوئی تبدیل کرنے واللہ اللہ کے وعدوں کو اور بتائی آ چکی ہے تیرے پا خبر رسول پہل کی کہ وہ بھی کامیاب کام بھی ہے رسول ہم ہے رسول اللہ نے اپنے محبوب کو تمبی کی لیکن پیار کے ساتھ تمبی کی کس کے ساتھ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 کوئی معاہدہ دکھائیں میں تو نہیں دکھانا چاہتا اپنی طرف سے کوئی معاوضہ دکھائیں لیکن ہوگا تو حکمت کے خلاف اللہ کی طاقت کے سوا حضور دکھا سکتے تھے تو یہی مطلب ہے دیکھو تم بھی یہ رسول ایک کابورہ کمن کا لکھو سا کو اور اگر بھاری ہو تیرے پر ان کا اراد کرنا پس اگر طاقت رکھتا ہے تو یہ کہ تلاش کرے کوئی سرنگ زمین میں نافان کا من کا جی سرنگ تلاش کرے تو سرنگ زمین میں یا سیڑھی کے اس کے اندر آسمان کے اندر پس لے آ ان کے پاس کوئی فرمائشی موضاء تو لا کے دکھاؤ پس لے آ ان کے پاس فرمائشی معوضا تو ففعل ال شرط کی جزا ففل ال ہے تو یہ محبت پیار سے تنبیہ کی گئی انہیں فرمائشی موجہ حکمت کے خلاف ہے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ جمع کرتا ان سب کو ہدایت کے اوپر لیکن اللہ کی حکمت تکوین یا اس کو مختوی نہیں بھائی ساری دنیا ہدایت پہ ہوتی تو یہ زمین میں رونق ہوتی کیونکہ ساری دنیا تو نیک بن جاتی تو یہ جہاد ہوتا یہ ہتھیار بنتے یہ ٹھاپا ہوتا تمہاری بہادری کے کرشمے ہوتے یہ ہم مناظرہ سیکھتے مناظرے ہوتے تو اللہ تعالی نے دنیا کو دی ہے رونق تو رونق کس کے ساتھ ہے اختلاف کے ساتھ ہے کہ مناظرے بھی ہوں جہازیں بھی ہوں ہتھیار بھی چلیں تھا پھا بھی ہوئے تب دنیا کی رونق بڑھتی ہے گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے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 بکالکو نمبر www.shahideislam.com -e شکوا نمبر چھ وہی بات ہے جی کون سی بات وہ کہتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے فرمائشی موضاع فرمائشی موضع تو یہی تھا نا کہ آسمان پہ چڑھتے جاؤ اور کتاب لاؤ اور ایسے بھی یہ کہتے تھے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 کہ مکے کے اندر اذابری نازل کیا وہ ستر کافروں کو مارا تو مکے سے باہر کر کے مارا یا مکے کے اندر مقام باز میں وہ مارا تو اللہ اپنے حرم کا بڑا احترام فرماتے وما من دا فی الحال دلیل نکلی نمبر سات اور نہیں کوئی چلنے والا زمین کے اندر دابا کس کو کہتے ہیں جی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 اور یو شارون پڑھا ہے کئی دفعہ اللہ کے آگے ہی کٹھے ہوں گے اٹھائے جائیں گے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ دلیل تاکید ہے ایک قریب والی بات کی ول موتا یب ہم ہے نہیں ان مردوں کو اللہ تعالی اٹھائے گا جیسے کن کو اٹھائے گا یہ دع ان کو بھی اللہ قیامت میں جمع کرے گا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 اندھے بھی ہیں اور کوفرو شیر کے اندھیروں میں بھی پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کرتا ہے سرا مستقیم پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ سے دعا کرو ہدایت کی کل آرائے قوم دلی لکلی اعترافی نمبر آٹھ دلی لکلی اعترافی نمبر آٹھ ایک نہوی نقطہ آپ کی خدمت میں میں عرض کر دوں وہ کیا ہے جی اے آرائطہ کم کو دیکھ رہے ہو اے حمزہ استفام کا ہے رائے تا فعل فعیل ہے یا نہیں ٹھیک اور تا ضمیر فعل کا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ناحوی کیا کہتے ہیں کہ ضمیر فعل کا ہے نا تا اس کی تاکید کے لیے حرف خطاب لاتے ہیں ضمیر نہیں ہوتا اسم نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے حرف ہوتا ہے آرائے تا کا رائے طا ب فیل ہے اور تا کیا ہے ضمیر ہے ضمیر کیا ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں اور آگے جو کا ہے نا آرائے تا کا یہ ضمیر ہے یا حرف خطاب ہے حرف خطاب ہے کس کی تاکید کے لیے رہ گیا ضمیر کی تاکید اب اگر ایک آدمی ہو تو آ رہا تھا کا کہیں گے دو ہوں تو آ رہے تھا کما بہت ہوں تو آ کم یہ آ رہا تھا کم ہے اب یہ نہ سامنے آ کہ آ رہا تھا فیل فعل ہے لیکن کم کو اس کے ساتھ تعلق نہیں یہ ضمیر شمیر نہیں کیا ہے حرف کتاب ہے اس کے لیے کوئی معلوم نالے راب نہیں ہے ترقیم میں اس کو نہ لایا کرو سمجھی بات اچھا ارےتا کا لفظی معنی ہے کیا دیکھا ہے تم نے اگر دیکھا ہے تو خبر دو اگر دیکھا ہے تو کیا تو یہ معنی جو کرتے ہیں نا خبر دو یہ لازمی مانا ہے کیا ہے تو آ تو کم کا من کیا کر رہے ہیں ہم آپ فرما دیجیے خبر دو تم اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا آزاد یا آج ہے قیامت کیا خیر اللہ کو پکار گے پکارو کبھی خیر اللہ کو اور قیامت میں خیر اللہ تو بھول جائے اگر ہو تم سچے بلکہ خاص اس کو پکارتے ہو عذاب کے بعد بس کھول دیتے اللہ تعالی اس مصیبت کو کہ پکارتے ہو اس اللہ کو الہ ہے اس مصیبت کی طرف اس مصیبت کی طرف تو اس کو کھولنے کے لیے انشاء اگر چاہتا ہے اللہ کھول دیتا ہے تو مشکل پشا کون ہوا اللہ اور بھول جاتے ان معبودوں کو جن کو شریف ٹھہراتے ہو تخویف تخویفی ابھی تھوڑی دیر میں ختم کریں گے آپ دل بالکدارس تخویف دنیاوی یہ بھی تحقیق آپ کے سامنے آ گئی آ رہا کم کی جی؟ یہ نے میں نے بہت کتابیں چھان بین کے تحقیق کرتا ہوں میرے دل میں بھی سواس ہوتا ہے نہوی لیا سے بہت و لگتا نہ تخوی دنیاوی البتہ کی رسول بھیجا ہم نے ترا امتوں کے تجھ سے پھیل ہے یہاں عبارت کون سی مقدر ہے فقضہ جھٹلایا جھلایا بالباسا خزنہ بلباسا کہ فا, فا خزنہ ہم بالباس جو ہے نا یہ مرت تب تقزیب پہ ہوگا یا ارسال پہ ہوگا تو خ قزب کرو بھائی رسول بھیجنے تو اللہ کی رحمت ہے لیکن انہیں انہوں نے جب کی تو اس کے اوپر عذاب آیا خواہ قزب فاخلہ انہوں نے جٹلایا بس پکڑا ہم نے ان کو ساتھ تنگ دستی کے اور بیماری کے یہ چھوٹا چھوٹا عذاب ہے یا بڑا چھوٹا عذاب تنگ دستی اور بیماری تاکہ تو وہ گڑ گڑ آج ہی کریں اللہ کے حضور آج کریں آجی کرے فلولا از جا با سنا یہ تجرؤ دیکھ رہے ہو لولا تجرب پہ داخل ہوگا لولا کس پہ داخل ہوگا جی اب مانا یوں کریں گے پس کیوں نہ آجی کی انہوں نے جبکہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب اور لیکن سخت ہو گئے دل کے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا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 عذاب میں ہے گھیرا ہے پانی کا لیکن ٹیلے کے بیٹھے ہوئے رو نہیں رہے معافی نہیں مانگ رہے کیا دیکھ رہے ٹی وی کا تمہارا دیکھ رہے پھر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں آجزی کیوں نہ کی ہمارے عذاب کے وقت بھی یہ لوگ آجی نہیں کرتے لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان بادامالوں کو جو کرتے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں جی چھوٹا چھوٹا عذاب تاکہ سمجھ جائے جبیو جب چھوٹے عذاب دل پہ, پہ دل وہ نہیں سمجھتے تو, تو, تو, تو اللہ تعالیٰ ڈھیلا رسہ دے دیتے ہیں کیا ڈھیلا رسہ بول کھاؤ پیو پھر عذاب نہیں آتا سمجھے پھر جب فخر میں آتے ہیں کہتے ہو کوئی عذاب شذاب نہیں کوئی اتفاق کے زمانہ تھا عذاب نہیں اکڑ تکڑ جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی تارا یکم سخت آزاد دے دیتے ہیں تو مغرور خدا دیر گیرا سخت گیرا مر تور جی. فلم کے روپے یہاں پہنچ گئے اس سنت اللہ لکھو اللہ کا طریقہ ہے یہی استدراج استدرات جب بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے ایمان و وطاق ان کو نصیاتی ایمان و طاعت کی بلا دیا تو کھول دیا ہم نے ان کا دروازے ہر چیز کے مزے کرو یہاں تک کہ جب اطرا گئے فارغ کا من اکڑ گئے دونوں مانے ہیں خوش ہوئے بھی خوش ہوئے یہ معنی بھی ہے لیکن مناسب معنی زیادہ کیا ہے اترا گئے اکڑ گئے ساتھ ان چیزوں کے دیے گئے تو گرفت کیا ہم نے ان کو اچانک اچانک وہ نا امید ہونے نامید نا ہو کے تباہ ہو ظالم لوگوں کی الحمد للہ ظالم آل کی جب جڑ, جڑ کاٹی جائے تو الحمد للہ پڑھو گے یا نہیں وہ کس کی جڑ کاٹی جائے الحمد للہ پڑھو گے امریکہ کی کیس کی ہاں امریکہ کی جڑ کاٹی جائے تو کیا پڑھو الحمد رب العالمی اے میرے مشکل کشا آجت پرور پر وردیگار کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بار آمین کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے ظالمی کی جال نکالے گی کل آ ہے تم دری اکلی نمبر نو آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر لے لے اللہ تعالی تمہاری شنوائی کو بعض حضرات مانا کرتے ہیں لے لے اللہ تمہارے کانوں کو بھائی کان تو کھڑے ہوئے ہیں ختم کیا ہوتی ہے شنوائی جو اس کے اندر طاقت ہے سامیہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی کو اور تمہاری بینائیوں کو اور مہر لگا دو تمہارے دلوں پہ کون معبود ہے سوال لگے کہ لائے گا تمہارے پاس یہ ہے کوئی معبود لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ محبود ہے وہ مول آمر رضا خان کا مرید ہے وہ مداح آلہ حضرت کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کان بھی آنکھیں بھی, دین، دل بھی دیا جو کچھ دیا تو نے دیا احمد رضا یہ کان بھی امر رضا نے دی ہے آنکھیں بھی اس نے دی ہیں دل بھی یہ احمد رضا لیتے کو۔ کان بھی آنکھیں بھی دل بھی دیا جو کچھ دیا تو نے دیا ہم رضا <سؤال> تو اتنا غلوا ہے کہ یہ چیزیں کون دے رہا ہے دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی مابوز نہیں جو لے آئے وہ کہتے ہیں دیکھ تو کیسے بیان کرتے ہیں ہم آیات کو پھر وہ پھر جاتے ہیں جاستے خون منا پھر جاتے ہیں ہم مختلف طریقے کل آرتا قوم یادت دلیل نمبر آٹھ دلیل نمبر آٹھ کیا تھی او جہاں میں نے ناوی تاکی کی تھی کل آ رہے تک ان اطاکم عذاب اللہ ہوئی تھی نہیں اس کو دیکھ وہی ہے یا نہیں کل آ رہے تک من اطاقم عذاب اسی کا یادہ ہے یادہ دلیل نمبر آٹھ آج اللہ کاذاب اچانک اور جہر یا ظاہر ظہور میں یا معذو پائے اچانک کا جائے یا بالکل ظاہر ظہور تمہیں نظر آ رہا ہو تو جزائش کی کا معذوف ہے کون اس کو دفع کر سکتا ہے نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ صورت میں وہ ماں المرسلی مقصد بے سات رسول رسولوں کے بھیجنے سے یہ مقصد ہے رسول نہ مختار کل ہوتے ہیں نہ عذاب ان کے اختیار میں ہے وہ عذاب لاتے ہیں یا عذاب سے ڈراتے ہیں مقصد بے رسول نہیں بیچتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے عذاب سے ڈرانے والے پن آ من آ انجام مستفی دین ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, ड़्यौ, جو ایمان لاتا صلاح کرتا فلاف و فلام یادن و اللہ قزاب انجام ماہرومین اور جو لوگ جٹھلاتے ہماری عتوں کے ساتھ پہنچے گا ان کو عذاب کے کہ نا فرمانی کرتا ہے کلّا کو لڑکم خزائن اللہ یہ ازالہ شبہ بھی ہے اور منصاب رسالت کی حقیقت بھی ہے ازالہ شبو اور منصاب رسالت کی حقیقت بھائی منصاب رسالت جس کو ملتا ہے وہ کیا وہ عالم و غائب ہوتا ہے کیا نہ مختار کل نہ عالم و ہوتا ہے اور ازالہ شبہ بھی ہے کافر کہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو عالم الغیب ہو اور نور ہو یہ لفظ کون کہتے تھے کافر کہتے تھے کہ نبی کیا ہو مختار کل ہو عالم الغیب ہو نور ہو آج کل بتی لوگ یہ کہتے ہیں یا نہیں تو اللہ نے تردید کر دی اظالِ شبہ کو آپ فرما دیجئے نہیں کہتا میں تمہیں کہ نزدیک میرے اللہ کے خزانے ہیں انہیں یعنی میں مختار قل بھی نہیں اور نہیں جانتا میں کہ اس کو غائب دان بھی نہیں اور نہیں کہتا میں تم کو کہ انی ملک میں نور ہوں میں نور بھی نہیں وہ فیصلہ ہو گیا تینوں مسلوں کا ان نہیں اتباع کرتا میں مگر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ترام کل حل یا صویل عاماول بصیر یہ بھی زالہ شبہ ہے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 بصیر لہٰذا ایمان لاؤ نبی کے قدموں پڑے گئے بسارت حاصل ہوگی لیکن نبی کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا افلاط و ان کا پسنی غور و فکر کرتے اندک پیش تو گفتم ہمیں دل ترسی دم کہ دلا در سچ بھی ورنہ سخون بشیار ہمارے دل دل بسار ہیں لیکن تم تھک گئے ہو ہماری طرح عاشق نہیں تم لو کی ولا دے میں غور لال بی الحمد للہ اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ لقد اسلام ڈاٹ کام